اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسا ہمارے لیے اپنی رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر امان لائیں گے اور بن اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے